بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے گزشتہ اسباق جو پڑھے تھے اس میں قضیہ شرطیہ کی اقسام پڑھی تھیں اور قضیہ شرطیہ اور اس سے قبل قضیہ حملیہ یہ پڑھ لینے کے بعد اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قضیہ شرتیہ کی دوسری قسم قضیہ شرتیہ منفصلہ اور اس کے ماتحت پھر اس کی تین اقسام آخری سبق میں ہم نے متصلہ لزومیا اور متصلہ اتفاقیہ پڑھ لیا تھا کیا ایسا ہی ہے اچھا مجھے اسکائی پر آپ لوگوں کے میسج نہیں مل رہے ممکن ہے آپ لوگ میسج کر رہے ہوں لیکن یہاں اسکائپ ہینگ ہے میرے پاس اگر آپ لوگ مجھے اسکائی پہ ریپلائی کر رہے ہیں تو اسکیپ پر مجھے ریپلائی نہیں مل رہی مجھے اسپیک پر ریپلائی کر کے دیکھیے जी ठीक جی. تو ہم نے آج پڑھنی ہے شرطیہ منفصلہ کے ماتحت تین وہ قسمیں جو کہ ان دو قسموں سے الگ ہیں ایک مختصر سا جائزہ لے کے آگے چلتے ہیں سبق سوم قضیہ شرطیہ کی بحث ہے کی ہم نے یہ کی تھی کہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں سے مل کر بنے جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا دو قضیے ہو گئے نہیں دو قزیے یا دوسری قضیہ کی صورت یہ ہے کہ یا تو زیادہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے تو پہلی صورت میں کیا تھا کہ ایک کے پائے جانے سے دوسرا پایا جا رہا ہے <تصفح> یا ایک کے پائے جانے سے دوسرا نہیں پایا جا رہا ہے یعنی ایک دوسرے کا اس قسم کا تعلق ہو تو وہ شرطیا متصلہ متصل اور اگر بیچ میں یا والی بات ہو کہ یا تو یہ یوں ہے یا یہ وی تو پھر یہ بات ہوگی کہ یہ شرطیا منتصلہ ہے شرطیہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو دونوں کے پھر ہم نے آگے جی تحصیلہ کے اندر بھی دو قسمیں کی لزومیاں اور اتفاق آپس میں اتصال تو اس قسم کا ہے مقدم اور تعلیم کہ پایا جائے گا تو دوسرا بھی ضرور پایا جائے گا تو یہ لذمیہ ہے لازم مرضوں میں مقدم اور تعلیم اور اگر تو ان دونوں کا آپس میں پایا جانا یہ اتفاقی ہو گیا ایک پایا گیا دوسرا بھی پایا گیا جیسے میں کہا تھا کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے تو یہ دونوں اتفاقی طور پر جمع ہو گئے بات دونوں کی بات ٹھیک ہے کہ اگر انسان جاندار ہے اور انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے پتھر بے جان ہے لیکن ان دونوں کا جب ہاں یہاں اتفاقی ہے کوئی ضروری نہیں تھا کہ انسان جاندار ہوتا تبھی پتھر بے جان ہوتا دوبارہ شرطیہ متصلہ کی دو قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی رزومیہ اور اتفاقیہ بیان ہی اسی طرح منتصرہ کی بھی ہم نے قسمیں پڑھ لی تھیں کہ ایک عنادیہ اور دوسری اتفاقیہ آواز بریک ہو گئی تھی میری بلکہ کال جس کنیکٹ ہو گئی تھی تو اب آواز ٹھیک ہے میری جی, جی. تو جو متصلہ منفصلہ کی جو دو قسمیں میں پڑھی عینہ دیا اور منفصلہ اتفاقیہ تو وہ بھی بعین ہی متصلہ کی دو قسموں کی دو تو مقدم اور حالی کے درمیان جلائی جو, جو ہوگی وہ ذاتی ہوگی بالکل عناد ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ایک, ایک کا وجود ہی دوسرے کے وجود کو نہیں برداشت کر سکتا نہیں چاہ اچھا سکتا اکٹھے دونوں ہوئی نہیں سکتے اچھا پھر بس برک ہو رہی ہے. اچھا اب ٹھیک تو اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ عادت یا تو انتظار کر کے دیکھیے آواز بہتر ہو جائے گی میری جی زیادہ بریک ہو رہی ہے آواز ابھی بھی اچھا معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے سکائب پر میسیج کو بھی نہیں مل رہے صرف مجھے اسپیک کے ہی میسجز مل رہے ہیں تو یا تو اسپیک کو بند کرتے صرف اسکائپ سے چلیں لیکن یہاں پر میسج مل رہے جی اب بتائیے آواز کچھ بہتر ہو رہی ہے یا ابھی بھی وائس بریک ہے اب بہتر ہے کہ دیکھیں اسکائپ بند کر کے اصل میں ہم نے پہلے سپیک پہ ہی سٹارٹ کر کے دیکھا تھا تو سپیک پہ شور بہت زیادہ آ رہا ہے اور اسکائپ اس وقت میں بہتر تھا تو اب میرے خیال سے اسکائپ کی آواز اب پھر بہتر ہو گئی ہوگی جی ٹھیک ہے جیسے ہی وائس بریک ہو مجھے بتا دیا کریں میں وہاں تھوڑا ویٹ کر لوں گا اور پھر ہم دوبارہ سے اپنی بات کو ریزیوم کر لیں گے تو شرطیا جی. تو شرطیہ کی ہم نے پھر اب دونوں قسمیں پڑھ لی تھیں متصلہ اور منفصلہ منفصلہ کے تحت بھی دو چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں اتفاقیہ اور انعدیہ اور متصلہ کے تحت بھی دو قسمیں پڑھ لی تھیں لزومیاں اور اتفاقیہ متصلہ میں چونکہ التزام تھا ایک چیز پائی جائے گی دوسری ضرور پائی جائے گی تو وہ ایک دوسرا ایک دوسرے کا پایا جانا یا تو لازم ملزوم ہوگا تو وہ متصلہ لزومیہ ہوگا اور اگر اتفاقیہ ہوگا تو متصل اتفاقیہ ایسے ہی شرطیا منفصلہ کے اندر چونکہ جدائی تھی اب جدائی یا تو اتفاقی ہوگی یا یہ جدائی جو ہے وہ اعیناتیہ یعنی عناد پر مبنی ہوگی کہ بالکل ہی ہر صورت میں ہونی ہوگی اگر تو یہ جدائی جو ہے وہ ہر صورت میں ہونی ہوگی ذاتی ہوگی تو یہ اعنادیہ بن جائے گا اور اگر اتفاقی جدائی ہو گئی ہے تو یہ جو ہے وہ اتفاقی بن جائے گا منفصلہ اتفاقیہ یہاں تک تو بات ہماری مکمل ہو گئی تھی اب ہم چلتے ہیں شرطیہ منفصلہ کی ایک اور قسم کی طرف اور وہ ہے حقیقیہ مانیات الجمع اور مانیات الخلو پہلی قسم یعنی یہ بھی ایک اور قسم بن رہی ہے شرطیہ منفصلہ کی اچھا حقیقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تعلیم میں ایسی جدائی اور انفصال ہو کہ دونوں ایک شے میں ایک دم سے جمع نہ ہوں اور نہ دونوں ایک شے سے ایک دم سے علیحدہ ہوں ایک ہو تو دوسرا ہرگز نہ ہو اور ایک نہ ہو تو دوسرا ضرور موجود ہو نہ تو یہ ہوگا کہ دونوں ہوں نہ یہ ہوگا کہ دونوں نہ ہوں جی کل پانچ قسمیں بنے گی لیکن پانچ قسمیں اس طرح ہوں گی کہ دو الگ اور تین الگ یہ جو اگلی تین آ رہی ہیں یہ پہلی دو کے ماتحت نہیں ہیں یہ ایک الگ سے ایک قسم ہوگی جی تو اس کی مثال جیسے جفت اور تاخ اگرچہ جی یہ احادیا کی مثال بھی بن جاتی ہے لیکن یہ بہرحال ایک الگ سے قسم ہے یہ اعاد بھی بن سکتی ہے کہ ان کی ذاتی جدائی کو چاہتی ہے لیکن جفت اور تاخ کے اندر یہ بات ہے کہ یہ ایک شہ میں جیسے ہم کہیں کہ یہ عادت یا تو طاق ہے یا جفت ہے تو یہ دونوں طاق ہونا یا جفت ہونا ایک شہ میں نہ تو جمع ہو سکتا ہے اور یعنی ایک عدد یا یع... یعنی طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو یہ... یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کوئی عدد نہ طاق ہو نہ جفت ہو تو کوئی ایک نہ ایک چیز تو پائے ہی جائے گی یہ... یہ حقیقی کی مثال ہو گئی آسان ہے یہ تو سمجھ میں آ بات آگے چلتے ہیں مانیات الجم جیسا کہ اس کی لفظوں سے واضح ہے کہ جمع کو منع کرنے والی قسم جمع دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر پہلے تعریف پڑھ لیں وہ منفصلہ کہ جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شے کے اندر موجود تو نہ ہو سکیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ایسی ہو کہ اس میں مقدم اور تالی دونوں ہی نہ ہو تو مانیات الجمع کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک شے کے اندر دو چیزیں یعنی مقدم اور تالی جو بھی ہم مثال پڑھیں یا کوئی بھی ہمیں قضیہ ملے جو مقدم اور تالی پر مبنی ہو تو ہم اس کو اگر پرکھنا چاہیں کہ کیا یہ مقدم اور تالی دونوں اکٹھے کسی شے سے نکل سکتے ہیں اگر تو وہ نہ نکل سکتے ہوں تو پھر یہ مانیت جمع ہے جیسے یہ شہ یا درخت ہے یا پتھر ہے یہ شہر درخت ہے, ہے اب دیکھیے سب سے پہلے اس کو اس مثال کو پرکھتے ہیں حقیقیہ کی بنیاد پر اچھا وائس بریک جی آواز میری بریک بریک ہے یا ٹھیک ہے متصلہ حقیقیہ متصلہ منفصلہ حقیقیہ جی ٹھیک ہوگی ٹھیک تو اب اس کو ہم پرکھتے ہیں حقیقی سب سے پہلے حقیقی پر کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے یا درخت ہے یا پتھر ہے مثال کے طور پر میں کسی بھی چیز کو لے لیتا ہوں میں ایک قلم کو لے کر اس کے بارے میں یہ گفتگو کرتا ہوں کہ یہ ہے یا درخت ہے یا پتھر ہے یا کسی بھی چیز کو تو ان دونوں کے درمیان جو جدائی ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ اگر کوئی شاید درخت ہو تو اس کا درخت ہونا یہی ذات تقاضا کرتی ہو اس درخت کی ذات تقاضا کرتی ہو کہ یہ پتھر نہ ہو یہ بات نہیں ہے جیسے ہم نے حقیقیہ میں پڑھا تھا نا کہ جفت ہونا ہی اس بات کی متقاضی ہے کہ تاک نہیں ہوگا اور تاق ہونا ہی اس بات کا متقاضی ہے. متقاضی ہے کہ جفت نہیں ہوگا دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں تو یہاں پر یہ کہنا کہ یہ شہر یا تو درخت ہے یا پتھر ہے تو درخت اور پتھر یہ ایک دوسرے کی یعنی ہم جنس تو نہیں ہیں یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ہم جنس نہیں ہیں لیکن یہ ذات تقاضا نہیں کرتی پتھر کی کہ پتھر کی ذات تقاضا نہیں کرتی کہ وہ درخت نہ ہو دوسری چیز یا درخت کی ذات تقاضا نہیں کرتی کہ پتھر نہ ہو اب مثال کے طور پر ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ مانیات الجما ہے اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ شے یا درخت ہے یا پتھر ہے تو کوئی بھی شے لے لیں تو یہ مانیات الجما دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک شے کوئی بھی شے درخت بھی ہو اور پتھر بھی ہو اگر تو میں ویسے ہی کسی تیسری چیز کو اٹھا لیتا ہوں درخت اور پتھر کے علاوہ قلم کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہتا ہوں کہ یہ شہ یا تو درخت ہے یا پتھر ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو نہ تو درخت ہو سکتی ہے نہ ہی پتھر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ قلم ہے اور اگر میں ان میں سے کسی ایک چیز کو لے لیتا ہوں تو, تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز دونوں کے اندر جمع دونوں چیزیں ایک چیز میں جمع ہو سکیں کہ ایک ہی چیز کو میں کہوں کہ یہ درخت بھی ہے یا پتھر بھی ہے تو دوبارہ تعریف کو بھی دیکھیے مانت الجما وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شے کے اندر موجود تو نہ ہو سکیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شے ایسی ہو کہ اس میں مقدم اور تالی دونوں ہی نہ ہو جی بالکل یعنی کوئی ایسی چیز ہو سکتی تیسری چیز ہو سکتی ہے یہ یا تو درخت ہے یا پتھر ہے تو تیس... اگر کوئی چیز نہ درخت ہو نہ پتھر ہو تو ممکن ہے ایسی دنیا میں کئی چیزیں ہوں گی جو دوران درخت ہو پتھر ہوں گی جیسے انسان فرق وغیرہ بہرحال آسان لفظوں میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی قزیہ ایسا ملے کہ جس کے اندر دونوں جو قضیہ اور جو مقدم اور تالی ہیں اگر آپ ان دونوں کو اکٹھے کرنا چاہیں اور وہ اکٹھے نہ ہو سکیں ان دونوں کو کسی ایک چیز میں اکٹھا کرنا چاہیں بند کرنا چاہیں ایک بوتل میں بند کرنا چاہیں ایک چیز کے نام رکھنا چاہیں تو وہ نہ ہو سکیں تو اسے کہیں گے مانیات الجمع کہ یہ ان کا آپس میں جمع ہونا ممکن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کسی چیز میں نہ پائے جائیں یہ ممکن ہے لیکن جمع نہیں ہو سکتے جی آگے چلتے ہیں مانیت القلوف یہ اس کے بالکل الٹ ہو گیا مانیات القلوب اسے کہتے ہیں کہ جس میں دونوں کا خالی ہونا یعنی جمع ہونا تو ممکن ہو کہ ایک چیز کے اندر دونوں باتیں پائی جائیں ممکن ہو لیکن دونوں ہی نہ پائی جائیں یہ ممکن نہ ہو ابھی مثال پڑھیں گے سمجھ میں آ جائے گی پہلے تعریف دیکھتے ہیں وہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی ایک دم سے ایک شے سے علیحدہ تو نہ ہو سکے ایک دم سے ایک شے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے یہ خلوف خلوف کہتے ہیں خالی ہونے کو ایک چیز کے اندر دونوں ہی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا علیحدہ ہونا خالی ہونا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مقدم اور تالی ایک شے کے اندر جمع ہو جائیں جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے جمع ہو سکتی ہیں کہ زید پانی میں ہو اور تیر رہا ہو یا کشتی میں ہو یا لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہو مطلب پانی میں ہے ڈوبنے والا نہیں ہے دونوں باتیں جمع ہو گئی لیکن اس کو ہم اگر مانت تو خلوف کے انداز میں دیکھیں کہ دونوں ہی نہ پائی جائیں پہلے پہلی بات ختم کر نکالیں خلوف کریں کہ زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو نفی کر دیں خلوف کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں اس کو نفی کر دیں یا خالی کر دیں زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب رہا ہو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پانی میں بھی نہ ہو اور ڈوب بھی رہا ہو ہاں شرم سے ڈوب جائے اور بات <تصفيق> <تلح> تو وہ بیچارے زائدگی کی شامت آئی رہتی ہے ہر مثال میں پتہ نہیں اس کے بیچارے کا قصور کیا تھا تو تو اب یہ مانت القلوب ہو گیا ہاں جمع ہو سکتے ہیں لیکن دونوں الگ نہیں ہو سکتے تو یہ ہوگی مانت الجما کی مثال تو اب اس اعتبار سے ہم نے شرطیہ منفصلہ کی دو تقسیمیں پڑھ لیں. ایک تقسیم کے تحت دو قسمیں تھی. انادیہ, اتفاقیہ. اور دوسری تقسیم کے تحت پھر تین قسمیں تھی. حقیقیہ مانیات الجما اور مانیات الخلو یہ تو ہو گئی منفصلہ کی اور متصلہ کی وہی دو قسمیں متصلہ لزومیہ اور متصلہ اتفاقیہ تو ایک دفعہ مختصر سا ریویو کرتے ہیں جی قضیہ شرطیہ ہم نے پڑھا تھا قضیہ شرطیہ کے اندر ہمیشہ دو قزیوں کی گفتگو ہوتی ہے مفرت کی نہیں ہوتی دو قضیے آپس میں ملتے ہیں اگر تو قضیہ اور اور قزیہ شرطیہ کے اندر دو قسم کے قضیے ہوں گے اگر تو قضیہ ہوگا ایک کے پائے جانے سے دوسرا کا پایا جانا ثابت ہو رہا ہو جس میں اگر اور تو کے الفاظ آتے ہیں اگر یوں ہوگا تو وہ ہوگا اگر یوں ہوگا تو وہ ہوگا یہ بات نہیں ہے کہ اگر یوں ہوگا تو وہ یوں ہوگا اگر اور تو کے ساتھ اگر کوئی جملہ آ رہا ہے تو یہ قزیہ شرطیہ متصلہ کی قسم ہے اور متصلہ میں پھر آ آ شرطیہ متصلہ اور جی ہاں اور اگر تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو رہی ہوگی کہ یہ جدائی ثابت ہو رہی ہوگی جس میں جس کا جملہ یوں شروع ہوگا کہ یا تو یہ یوں ہے یا یہ یوں ہے کہ یہ بات یا تو یہ انسان ہے یا یہ جاندار ہے دونوں دو قضیہ پائے جائیں گے جس میں آپس میں شرط اور جزا والا تعلق نہیں ہوگا بلکہ جدائی ہو رہی ہوگی تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو جائے گا اگر تو قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی ایک کے پائے جانے سے دوسرا پایا جا رہا ہے اور یہ پایا جانا ایسا ہے کہ اس کی, اس کی ذات اور اس کا وجود ہی تقاضا کرتا ہے کہ دوسری چیز پائی جائے تو یہ لزومیاں اور اگر آپس میں ایک دوسرے کا تعلق اس طرح ہو کہ اگر ایک چیز پائی جائے دوسری بھی پائی جا رہی ہو لیکن آپس میں تعلق بہت ہی ذاتی نہ ہو کہ ایک کی ذات دوسرے کو تقاضا کرتی ہو تو یہ اتفاقیہ ایسی شرط منفصلہ میں بھی دو قضیوں کے درمیان جدائی ہو رہی تھی لیکن اگر یہ جدائی جو ہے وہ, وہ ایسی بنیاد پر رہے کہ اس کی کرتی ہے کہ وہ دوسری چیز نہ پائی جائے دوسری جدائی ہو گئی اتفاقیہ دوسری قسم کے تحت تین قسمیں م... یعنی دوسری تقسیم کے حالیم ایسی اور کہ نہ تو دونوں ایک شئے میں جمع ہو سکے نہ ہی دونوں ایک شئے سے oh, oh, اس دکھا رہی اچھا جی اب آپ دیکھیے کچھ آواز بہتر ہو رہی ہے جی اب میری آواز بہتر ہے کچھ جی تو جدائی اس قسم کی ہے کہ نہ تو یہ حقیقی یا مانت الخلب اور مانت الجماع کی بات ہو رہی ہے کہ مقدم اور تعلی دونوں نہ تو کسی ایک شے میں جمع نہ ہی ایک شئے سے خالی ہو سکتے ہوں تو پھر تو حقیقی ہے اگر دونوں ایک شے میں جمع نہ ہو سکتے ہوں، تو مانت الجما اگر دونوں ایک شے سے خالی نہ ہو سکتے ہو تو مانت الخلو لیں جی اب آتے ہیں ہم مثالوں کی طرف سوالات سب سے پہلا سوال اگر یہ شے گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہوگا اب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ قضیہ کون سا ہے کیا یہ قضیہ شرطیہ ہے یا یہ قضیہ ہم لیا ہے جی ہاں یہ قضیہ شرطیہ ہے کیونکہ یہ دو قضیوں سے بنا ہوا ہے اور دو مفردوں سے نہیں بنا ہوا دو مستقل الگ الگ جملے اس میں پائے جاتے ہیں اگر یہ شہ گھوڑا ہے ایک جملہ تو جسم ضرور ہوگا دوسرا جملہ دو مکمل قضیے ہیں دو مفرد نہیں ہیں تو یہ بات تو طے ہوگی کہ یہ قضیہ شرطیہ ہے اب قضیہ شرطیہ کی پہلے پہلے دو قسمیں آتی ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ متصلہ ہے یا یہ منفصلہ ہے جی ہاں یہ شرطیہ متصلہ ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر جملہ اگر اور تو سے شروع ہوتا ہو یعنی یہ کے پائے جانے سے دوسرا پایا جانا ثابت ہوتا ہو پایا جانا ایک دوسرے کی وجود کی موجودگی یہ پائے جائے تو یہ متصلہ ہوتا تھا اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا یعنی یہ کے پائے جانے سے دوسرے کا پایا جانا ثابت ہو رہا ہے تو اس لیے یہ شرطیہ متصلہ ہوگا منفصلہ نہیں ہوگا چلیں جی یہاں تک بات ثابت ہو گئی اب متصلہ کے تحت دو قسمیں آتی تھیں متصلہ لزومی اور متصلہ اتفاقیہ تو بتائیے کہ یہ کیا لزومیہ ہے یا اتفاقیہ ہے جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ سب نے لزومیاں ہے کیونکہ لزومیاں میں ہم نے یہ بات کہی تھی. ایک منٹ ایک منٹ لزو نہیں, نہیں. یہ اتفاقی ہے نہیں بلکہ لزومی بالکل ٹھیک ہے آپ نے بالکل ٹھیک ہے اگر یہ شہ گھوڑا ہے تو جسم ضرور ہوگا کیونکہ کسی شہ کے گھوڑے ہونے سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہی ہوتی ہے کہ گھوڑا جسم والا ہوتا ہے جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایک شہ کے پائے جانے سے دوسری شے کا وجود ضروری ہو جائے گا پہلی شہ کا وجود ہی تقاضا کرے گا دوسری شہ کے وجود کا پہلی شہ کا پایا جانا ہی دلالت کرے گا یا ثابت کرے گا یا ہر صورت میں چاہے گا کہ دوسری چیز پائی جائے تو اگر ایک شہ گھوڑا ہے تو گھوڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے یا اس بات کو لازم ہے کہ وہ جسم تو ہوگا ہی کیونکہ جسم نہیں ہوگا تو پھر گھوڑا بھی نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ بات مان لی ہے کہ یہ گھوڑا ہے تو ماننی پڑے گی یہ بات کہ جسم بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ہے پہلے کا پایا جانا لازم کرتا ہے دوسرا بھی پایا جائے جی تو گویا کہ ہم نے کہا کہ یہ شرطیا یہ قزیا حملیہ نہیں ہے قضیہ شرطیا ہے پھر کیونکہ قضیہ کی دو قسمیں تھی حملیہ شرتی حملیہ نہیں ہے شرطیا ہے شرطیہ کے تحت پھر دو قسمیں تھیں متصلہ اور منفصلہ ہم نے کہا یہ قضیہ متصلہ ہے پھر متصلہ کے تحت دو قسمیں تھیں منفصلہ متصلہ کے تحت دو قسمیں تھیں لزومی اور اتفاقیہ تو ہم نے کہا کہ یہ لزومی ہے جی آگے چلتے ہیں یہ شاید گھوڑا ہے یا گدھا ہے یہ شاید گھوڑا ہے یا یہ شاہ گدھا ہے جی یہ ذرا سوچ کے کی یہ کیا ہے اس میں جی نہیں یہ حملیا نہیں ہوگا کیونکہ دیکھنے میں یہ حملیا لگ رہا ہے تھوڑا سا کہ یہ اس میں دو جملے الگ الگ پائے نہیں جا رہے ہیں. لیکن آ, یہ دو الگ مکمل جملے ہیں صرف لکھنے میں نہیں آ رہے لیکن سمجھنے میں آ رہے ہیں تو یہ محضوف مان لیں ان کو یہ بات یوں ہوگی کہ یہ شے گھوڑا ہے یا یہ شے گدا ہے تو یہ دو الگ الگ مکمل جملے کے مانے جائیں گے یار کے بعد صرف ایک لفظ گدھا لکھا ہوا ہے لیکن محضوف جملہ مان کر تو اس کو پورا قضیہ ہم بنا لیں گے تو یہ آ... یہ بات ہوگی کہ یہ حملیہ نہیں ہوگا یہ قضیہ شرطیہ ہوگا جی اب شرطیہ میں شرطیہ کے اندر یہ متصلہ ہے یا منفصلہ ہے تو آپ نے ٹھیک کہا مانا تو ہے تو یہ شرطیہ منفصلہ کی قسم ہوگی کیونکہ متصلہ میں تو ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز پائی جائے گی تو وہ ہوگی یا اس کے نہ ہونے سے یہ نہ ہوگی تو یہاں پر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا دونوں میں جدائی پائی جا رہی ہے دونوں کے اندر جمع ہونا نہیں پایا جا رہا جب جدائی کی بات آتی ہے تو شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے اب شرطیہ منفصلہ کے ماتحت کون سی قسم ہے جی آپ نے صحیح کہا کہ یہ مانیات الجمع ہے کیونکہ دیکھیے کہ ہم نے یہ بات کہی تھی شرطیا منفصلہ کی دو تقسیمیں تھیں نا تو اب ہم دوسری تقسیم میں آئیں گے کیونکہ یہ چیز دوسری تقسیم کے ماتحت آ رہی ہے دوسری تقسیم کے ماتحت تین قسمیں تھی حقیقی یا مانیات الجما اور مانت القلوف مانیات الجما کے اندر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کسی ایک چیز کے اندر دو دونوں کا یعنی دو قزی ہے نا مقدم اور تالی وہ دونوں کے دونوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمع ہو جائیں کسی ایک شہ کے اندر دونوں جمع ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا تو اب یہ دیکھ لیں کہ یہ شہ گھوڑا ہے یا گدھا ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک شہ گھوڑا بھی ہو اور گدھا بھی ہو میں کسی ایک چیز کے بارے میں کہوں کہ یہ چیز گھوڑا بھی ہے گدھا گدھا بھی ہے جمع ہونا ممکن نہیں ہے ہاں تو ہاں دونوں یہ تو ممکن ہے کہ گدھا بھی نہ ہو گھوڑا بھی نہ ہو کوئی اور چیز ہو ہرن ہو تو ایک چیز گھوڑا بھی نہ ہو گدھا بھی نہ ہو یہ تو ممکن ہے لیکن ان کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے کہ ایک شہ گھوڑا بھی ہو اور گدھا بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مانیہ اتل جمع کی قسم میں سے بنے گی کہ ایک چیز ایسی ہو کہ جس کے اندر مقدم اور تالی دونوں جمع نہ ہو سکیں مقدم کیا ہے یہ شاید گھوڑا ہے ٹھیک جی ہے جی مان لیے ایک شاید گھوڑا ہے تالی کیا ہے یہ شاید گدھا ہے اب مقدم کو بھی اور تالی کو بھی اٹھائیں اور ایک چیز کے اندر جمع کر دیں پہلی بات ہم نے کہی تھی مقدم کیا تھی یہ شہر گھوڑا ہے میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ شاید گھوڑا ہے پھر میں کہتا ہوں یہ شاید گدھا ہے یہ ایک قلم کے اندر نہ گھوڑا جمع ہو سکتا ہے نہ گذا یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں اچھا میں ایک گدھے کو لے لیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ چیز گدھا ہے یہ بات تو ٹھیک ہو گئی میری ایک بات تو صحیح ہو گئی پھر میں کہتا ہوں یہ چیز گدھا ہے اب گھوڑے کو لے کر میں گزا تو کہہ نہیں سکتا تو یہ جمع نہیں ہو سکتے اب میں گدھے کو لے لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ چیز گدھا ہے یہ بات تو ٹھیک ہو گئی لیکن دوسرا جملہ کہ یہ شاید گھوڑا ہے یہ نہیں ٹھیک ہوگی تو دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہوگا کسی ایک چیز کے اندر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک قلم کو اٹھا کر کہ نہ, یہ شاید نہ گھوڑا ہے نہ گزا ہے یہ بات ٹھیک ہے تو جہاں بھی دونوں چیزوں کا اجتماع ناممکن ہو جائے وہ قضیہ یعنی مقدم اور تعلی کا اجتماع ناممکن ہو جائے وہ قضیہ مانیات الجمع ہوگا اب جب مانیات الجماع ہوگا تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ وہ شرطیا کی قسم منفصلہ کے ماتحت ہے تو یہ قزیہ شرطیا منفصلہ مانیت الجماع بن جائے گا کیونکہ مانیات الجما قسم ہی منفصیلہ کی ہے متصلہ کی تو ہے نہیں کیونکہ متصلہ میں تو اگر اور تو والی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو وہ ہوگا جی تیسری مثال یہ شہ یا تو جاندار ہے یا سپید سفید کہتے ہیں سفید کو یہ شہ یا تو جاندار ہے یا یہ شہر سفید ہے یہ دو الگ الگ مکمل قزیے ہیں جی ش ہے یا تو جاندار ہے یا سفید ہے یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہ شرطیہ منفصلہ ہے کیونکہ اس میں یا کی بات آ رہی ہے کہ یا تو یہ ہے یا یہ ہے تو قضیہ شرطیہ ہے اور شرطیہ کی قسم منفصلہ ہے متصلہ نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں میں جدائی ہو رہی ہے اب جدائی کس قسم کی ہے اور کون سی تقسیم کے ماتحت داخل ہوگی وہ سوچئے اچھا چلیں یوں کرتے ہیں جی جی بالکل ٹھیک ہے اتفاقیہ ہے اچھرتیہ منفصلہ کی جو پہلی تقسیم ہے اس کے تحت دو قسمیں تھیں ایک اتفاقیہ تھی اور ایک تھی دیا تو پہلی تقسیم کے تحت اگر ہم لیتے ہیں کہ یہ شہ یا تو جاندار ہے یا سفید ہے اب دونوں میں جدائی ہے نا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دونوں میں جدائی ہوگی وہ مصنف جو ہے یا کہنے والا ایک چیز کو لے کر کہتا ہے کہ یا تو یہ جاندار ہے یا تو یہ سفید ہے تو جاندار ہونا بذات اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ دوسری چیز کہ وہ, وہ چیز جو ہے وہ سفید نہ ہو اپنی ذات تو اس کا تقاضا نہیں کرتی نا جاندار ہونے کی ذات تو تقاضا نہیں کرتی کہ, کہ وہ سفید نہ ہو یا سفید ہونا یہ اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ کوئی چیز جاندار نہ ہو جو چیز سفید ہوگی وہ کبھی بھی جاندار نہیں ہو سکتی بے جان ہو یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ان کے درمیان آپس میں جدائی آ رہی ہے تو یہ عنادیہ نہیں ہے اتفاقیہ ہے کہ ایک چیز جاندار تھی لیکن کالی تھی کالی بحث تھی جاندار تو تھی لیکن سفید نہیں تھی تو اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ یہ چیز یا تو جاندار ہے یا سفید ہے یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو ٹھیک ہے ہو سکتی ہے لیکن یہ اتفاقیہ طور پر ہے اس کا تعلق کوئی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے تو یہ پہلی قسم کے ماتحت آئے گی اس کا دوسری تقسیم کے تحت اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی تقسیم کرنے کی جی چوتھی چوت, چوتھی مثال اگر گھوڑا ہن ہنانے والا ہے تو انسان جسم ہے جی شرطیہ متصلہ اتفاقیہ جی یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ پہلی بات تو ہم نے دی کہ شرطیہ متصلہ اس لیے ہے کہ اس میں آپس میں جو ہے وہ اتصال ہے اگر عورتوں والا کہ اگر گھوڑا ہن ہنانے والا ہے تو انسان جسم ہے اگر عورتوں کی بات آگی گئی تو یہ تو متصلہ ہو گیا یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی آگے اس کی دو ہی قسمیں تھیں ایک تو اتفاقیہ تھی اور دوسری انادیا ایناد... تو اس کی قسم تھی لزومیہ. لزومیہ اور اتفاقیہ دو قسمیں تھیں تو لازم ملزوم تو ہے نہیں کہ اگر گھوڑا ہناانے والا ہوگا تو انسان جسم ہوگا اس کا تو کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے تو یہ دونوں پائے جا رہے ہیں ان دونوں کا وجود پایا جا رہا ہے ایک چیز کے پائے جانے سے دوسری چیز بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ پایا جانا اس بنیاد پر نہیں ہے کہ اگر پہلا نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا یعنی بہت ضرور بھی آپس میں ان کا تعلق نہیں ہے لیکن جمع دونوں ہو رہے ہیں ایک ایک جملے کے اندر کہنے والے نے دونوں کو جمع کر دیا ہے اور دونوں جمع ہو بھی رہے ہیں کہ اگر گھوڑا انہیں نہ رہا ہے تو انسان جسم ہے دونوں آپس میں جمع ہو رہے ہیں لیکن یہ جماج ہونا جو ہے یہ ذات کی بنیاد پر نہیں ہے کہ اگر پہلا نہ ہوتا تو دوسرا بھی نہ ہوتا اتفاق کے طور پر ہے تو اس لیے اس کو شرطیہ متصلہ اتفاق کہیں گے یہ بات سمجھ میں آ ہے یا اس کو دوبارہ بتاؤں جی آگے چلتے ہیں نمبر پانچ زید عالم ہے یا جاہل ہے یہ یہ دو الگ الگ قضی ہیں یہ مفرد نہیں ہے زید عالم ہے ایک قضیہ دوسرا قضیہ زید جاہل ہے یہ دو قضی ہیں جی اس کو بتائیے جی بالکل یہاں تک تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ شرطیہ من ہے کیونکہ یہ بات دونوں میں جدائی چاہ رہا ہے یا تو عالم ہے یا جاہل ہے اب آگے اس کی قسم کون سی ہے جی حقیقی یہ ہے کہ عالم اور جاہل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا ان دونوں کی آپس میں ضد ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہوگا تو دوسرا تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا اگر جاہل ہے تو عالم نہیں ہو سکتا تیسری چیز کوئی پائی نہیں جاتی جیسے جفت اور طاق ہیں تیسرا عادت ہی نہیں ہے نا تو اس لیے جاننا اور نہ جاننا دو ہی چیزیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا جاننا زیادہ جاننا بہت تھوڑا جاننا بہت زیادہ جاننا وہ الگ وہ وہ اس کی کیٹیگری الگ ہے لیکن بہرحال بنیادی طور پر یا جانتا ہوگا یا نہیں جانتا ہوگا دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کسی چیز کے بارے میں تو جب یہ بات ہم نے کہی کہ زید عالم ہے یا زید جاہل ہے تو یہ شرطیہ منفصلہ منفصلہ کی جو پہلی پہلی دو قسمیں تھیں کہ یا تو اس کی ذات ہی تقاضا کرتی ہوگی زید کا عالم ہونا یہ, یہ ذات ہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ جاہل نہیں ہوگا یا جاہل ہونا یہ تقاضا کرے گا کہ وہ پھر عالم نہیں ہوگا تو بزاد دونوں ہی جملے دونوں ہی مقدم اور تالی ایک دوسرے کی بالکل زد ہیں تو یہ پہلی قسم کے ماتحت حقیقیہ میں شرطیہ منفصلہ حقیقیہ اور اس کو ویسے انادیہ میں بھی میں نے یعنی انادیا پہلی قسم اور دوسری قسم کے ماتحت حقیقیہ میں بھی شامل کر لیں دونوں میں شامل ہو سکتی ہے پہلی تقسیم کے تحت شرطیہ منفصلہ حقیقیہ اور دوسری تقسیم کے تحت بھی بن سکتی ہے. کیونکہ حقیقت کے ماتحت ہم نے یہ کہا تھا کہ مقدم اور تالی نہ تو دونوں میں جمع ہو سکتے ہیں نہ ہی دونوں سے نکل سکتے ہیں تو کسی شہ کے اندر مقدم اور تالی نہ تو جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دونوں نکل سکتے ہیں اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ زیاد وقت عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ نہ عالم ہو نہ جاہل ہو ایک چیز تو پائی جائے گی عالم ہوگا تو جاہل نہیں جاہل ہوگا تو عالم نہیں تو اس لیے یہ دونوں قسمیں بن سکتی ہیں اسی طرح ہی اگلی مثال بھی بین اسی طرح ہے عمر بولتا ہے یا گونگا ہے تو بولنا اور گونگا ہونا دونوں ایک دوسرے کی اتنی سخت ضدیں ہیں کہ یہ وہی جفت اور طاق والی بات ہے یا عالم اور جاہل والی بات ہے کہ یہ معشرت منفصلہ اعناد یا حقیقیہ کسی کو بھی بنا لیں جی ساتویں بکر بکر شاعر ہے یا کاتب ہے دونوں ٹھیک ہے بکر بھی کہہ سکتے ہیں بکر بھی کہہ سکتے ہیں جی جی بالکل صحیح کہا آپ سب نے شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ یہ بات تو طے ہوگی کہ شرطیہ ہے کیونکہ یا والی بات آ رہی ہے شرطیہ منفصلہ ہے کہ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا جدائی ہو رہی ہے آپس میں اور اتفاقیہ اس لیے ہے کہ اتفاق سے اگر بکر شاعر ہے اور کاتب نہیں ہے یا کاتب ہے اور شاعر نہیں ہے تو اتفاق ہے ورنہ شاعر ہونا اس بات کا تقاضا تو نہیں کرتا کہ اگلا کاتب بھی نہ ہو یا کتابت اس بات کی متقاضی تو نہیں ہے کہ شاعر نہ ہو شعر گوئی نہ ہو تو اس لیے ان دونوں میں اگر جدائی ہوئی ہوئی ہے حسن اتفاق سے تو یہ اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے تو اس لیے یہ منفصلہ اتفاقی ہے بالکل صحیح جی نمبر آٹھ زید گھر میں ہے یا مسجد میں ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہ شرطیہ منفصلہ ہے یہاں والی بات آ رہی ہے دونوں آپس میں جدائی ہو رہی ہے دو قضیوں کی مقدم اور کی جدائی ہے یہ حقیقیہ نہیں ہے جی مانے جمع ہے بالکل حقیقیہ نہیں ہے مانے تو جمع ہے اتفاقی بھی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی جو ہے کہ زید گھر میں ہو دوسرا جملہ زید مسجد میں ہو تو یعنی یا گھر میں ہوگا یا مسجد میں ہوگا ان دونوں میں اگر جدائی ہو رہی ہے تو یہ اتفاقی طور پر جدائی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زید کا گھر میں ہونا یہ متقاضی ہو اس بات کا کہ مسجد میں تو بالکل نہ ہو اور اگر وہ مسجد میں ہو تو یہ اس بات کا متقاضی ہو کہ گھر میں نہ ہو کسی جگہ ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ہو سکتا ہے تو گھر اور مسجد ذاتی اعتبار سے ایک دوسرے کے جی ذاتی اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں جیسا کہ بولنا اور گنگاپن یہ ذاتی طور پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں عالم اور جاہل دو ہی ہو سکتے ہیں تیسری کوئی چیز نہیں ہے لیکن گھر اور مسجد تیسری ہو سکتا ہے گھر میں نہ ہو مسجد میں بھی نہ ہو بازار میں ہو تو یہ اتفاقیہ بھی اور مانعیت الجمع بھی بن سکتا ہے تو یہ بالکل آپ لوگوں نے ٹھیک کہا یہ منفصلہ مانعیت الجمع ہے جی نمبر نو خالد بیمار ہے یا تندرست ہے جی ہاں شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کیونکہ بیماری اور تندرستی یہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے میں سے مراد چیز ہو سکتی ہے بیمار ہوگا تو تندرست نہیں ہوگا آ, بی, تندرست ہوگا تو بیمار نہیں ہوگا بیمار ہوگا تو تندرست نہیں ہوگا یہ میں نے ایک چیز تو نہیں کہہ دی جی, یا تو بیمار ہوگا یا تندرست ہوگا <coughs> تو جی تو اس لیے یہ اگر ایک وقت میں خالد بیمار ہے تو اسی وقت میں وہ تندرست نہیں ہو سکتا اور اگر ایک وقت میں تندرست ہے تو اسی وقت خالد بیمار نہیں ہو سکتا تو ان دونوں کے درمیان جدائی جو ہے وہ ایسی جدائی ہے جو جو ذات پکایا کرتی ہے کہ جدائی ہو تو اس کو عنادیہ بھی اور حقیقیہ بھی دونوں آپ بنا سکتے ہیں پہلی تقسیم کے تحت منفصلہ کی بن جائے گی عنادیہ کیونکہ ذاتی جدائی چاہتی ہے اور دوسری تقسیم کے تحت حقیقی بن جائے گی اس کی قسم جی نمبر دس زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے جی منفصلہ مانیات الجما بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے مانت الجماع کیوں کہ کھڑا بھی نہ ہو بیٹھا بھی نہ ہو لیٹا ہوا ہو تو یہ دونوں کا جمع نہ ہونا ممکن ہے جی نمبر گیارہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ شرطیہ متصلہ ہے یا یہ شرطیہ منفصلہ ہے جی, یہ شرطیہ متصلہ ہے کیونکہ اس میں اگر اور تو والی بات آ رہی ہے ایک چیز کو دوسری شے سے ثابت کیا جا رہا ہے یا ایک شے کو دوسری شے سے نفی کی جا رہی ہو جب ایک چیز کا ثبوت یا ایک چیز کی نفی ہو جی تو یہ متصلہ کی قسم بن جاتی ہے تو یہ بات اور ہے کہ یہ ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ بات نہیں ہے اس سے تو ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ موجبہ ہے یا سالوا ہے تو باقی اصل بات تو آگے ہی آ رہی ہے کہ اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا تو جس میں شرط اور جزا والا مفہوم آتا ہو وہ شرطیہ متصلہ ہوگئی اب متصلہ ہو کر اگلی چیز ہم نے یہ سوچنی ہے کہ یہ سالبہ ہے یا موجبہ ہے موجبہ میں یہ تھا کہ پہلی شے کے وجود سے دوسری شے کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے اور اگر نفی کی جائے تو وہ سالبہ ہو جائے گا تو یہ سالبہ بن جائے گی کہ نہیں ہے یہ بات ہم نفی کر رہے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ثبوت تو مجبہ ایک چیز کا دوسری سے انکار یا نفی تو سالبہ تو یہ شرطیہ متصلہ سالبہ اب شرطیہ متصلہ سالبہ اس کے بعد جی یہ ایک منٹ کے لیے مجھے مائک دے دیں ممکن ہے کہ اب میری آواز ان سپیک پہ بھی ٹھیک آ رہی ہو جی دیکھیے اگر ان سپیک پہ میری آواز ٹھیک ہو تو بتا دیجیے گا مجھے تو ہمارا منتقا سبق چل رہا ہے جی سٹل نو وائس ہے ان سپیک پہ نو no وائس آ رہی ہے ابھی بھی اسپیک پر نو واسطے تین پھر میں اپنا مائک دوبارہ کرتا ہوں ریزیوم کرتا ہوں آپ لوگ مائک جو ہے وہاں پر لگا دیجئے انسپیک پر اگر میری آواز جاتی ہے تو جی تو یہ ہمارا منتق کا سبق چل رہا ہے دیکھیے اگر انسپیک سے آواز آپ کو ہم کے انسپیک تک آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آواز آ جائے تو فبہ ورنہ آپ لوگ اگر تو پر تشریف لے آئیے جی تو ہم مثال یہ کر رہے تھے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قزیا شرطیہ ہو گیا کزیا شرطیہ کی قسم ہم نے کہا کہ یہ متصلہ ہے کیونکہ اس میں آ, اگر اور تو یعنی شرط اور جزا والا مفہوم ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سالبہ ہے کیونکہ ہم نفی کر رہے ہیں ایک چیز کی دوسری چیز سے اگر رات ہوگی تو سورج نکلا ہوگا ہم اس کو اس اس جملے کی نفی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سالبہ ہو گئی اب سالبہ ہو کر آگے یہ بتلائیے گا کہ یہ لزومیا ہے یا اتفاقیہ ہے یہ نفی جو ہے یہ لازم ملزوم ہے یا یہ اتفاقیہ ہے جی ہاں یہ لازم ہے یہ نفی لازم ہے کہ یہ بات ہم نہیں مانتے بالکل کہ اگر رات ہوگی تو سورج بھی نکلا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے اگر سورج نکلا ہوگا تو پھر رات نہیں ہوگی اور اگر رات ہوگی تو سورج نہیں ہوگا تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ لزومیا ہے تو شرتیا متصلہ سالبہ لزومیاں جی آگے چلتے ہیں مثال نمبر بارہ یہ بالکل سادہ سی آسان مثال ہے اگر سورج نکلے گا نکلے گا تو زمین روشن ہوگی اگر سورج نکلے گا تو زمین روشن ہوگی پہلے تو یہ بتائیے کہ قضیہ شرطیہ کی کون سی قسم ہے متصلہ جی بالکل ٹھیک ہے شرط اور جزا کا مفہوم پایا گیا جی موجبہ بھی ہے کیونکہ اس میں ایک شے کی دوسری شے کے ساتھ ثبوت ہو رہا ہے نفی نہیں ہو رہی قضیہ شرتی چھتی یا متصلہ موجبہ اب آگے بتائیے کہ یہ لزومیا ہے یا اتفاقیہ ہے کیا یہ لازم ہے کہ سورج نکلے گا تو زمین روشن ہوگی لزو اچھا اگر سورج نکلا ہو اور بادل ہو یا سورج گرہن ہو جائے اس کو اتفاقیہ بھی کہہ سکتے ہیں لزومیا بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں لزویا اس اعتبار سے کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو زمین روشن ہی ہوتی ہے <laughs> بادلوں میں کچھ نہ کچھ جی جی اگر بہت ہی کالے بادل آ جائیں جو کہ بہت ہی امکانات جس کی کمی ہی ہوتے ہیں تو خیر یہ لزومیا بننا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یہ لزومیا زیادہ بہتر ہے اگرچہ اگر بہت ہی منطقی انداز میں دیکھا جائے تو اتفاقیہ بھی بن سکتا ہے لیکن مفہوم جو ہے وہ لزومیاں والا یہ زیادہ مناسب معلوم ہو رہے جی آگے چلتے ہیں اگر وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی بالکل شرطیہ متصلہ موجبہ لزومیہ بالکل ٹھیک ہے اگر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے یہ بھی بیان اسی طرح ہی ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ کہ ایمان کے ساتھ امال صالحہ ہوں گے تو جنت میں انسان جائے گا بگرنا نہیں نمبر پندرہ آدمی نیک بخت ہے یا بد بخت ہے جی یہاں تک تو بات ہے کہ یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے متصلہ نہیں کیونکہ اس میں جدائی ہو رہی ہے اس میں لزوم ایک چیز کا دوسری سے ثابت ہونا یا نفی ہونا نہیں آیا جا رہا اب منفصلہ کے تحت جو دو تقسیمیں ہیں ان میں سے یہ کون سی قسم ہے ہاں اس کو عنادیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ حقیقیہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں تقسیموں میں پہلی پہلی قسم بنے گا عنادیہ اور حقیقیہ ایک ہی چیز کے گویا کے دو نام کہہ لیں کہ یا تو آدمی بد وقت ہوگا یا آدمی نیک وقت ہوگا تیسری چیز نہیں ہے اگر اچھی قسم وقت اچھا ہے تو برا نہیں ہوگا یعنی اچھا اور برا دو ہی چیزیں ہیں نا وقت وہ ہو گیا تو نیک اور بد تو نیک ہوگا تو بد نہیں ہوگا بد ہوگا تو نیک نہیں ہوگا جی تو یہ ہماری آ, مکمل ہوئی امید ہے کہ اس, آ, امسلہ کے بعد آپ کو اس کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم اگلے سبق میں تناقض کا بیان پڑھیں گے اور اس سے پہلے یہ ایک شعر ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا کوشش کیجیے گا یاد کر لیں گے تو آسانی رہے گی آپ کو آگے صلہ میں بھی اور ویسے بھی سبق یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی در تناقض حشت وحدت شرطداں وحدت موضوع و محمول و مکاں شرط و اضافت جزو و کل قوت و فیل است در آخر زمان جی ہاں یہ فارسی کا شعر ہے لیکن اس میں آٹھ انہوں نے تناقض کی اقسام جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں آسانی کے لیے شعر یاد کر لیں گے <laughs> اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب شعر یاد ہو جاتا ہے نا تو اس سے پورا سبق گرفت میں آ جاتا ہے اب وہ شعر یاد کرنے میں ممکن ہے پانچ منٹ لگ جائیں گے لیکن پھر آپ کو آٹھ قسمیں الگ, الگ الگ یاد نہیں کرنی پڑیں گی انگلیوں پر گن کے کہ یہ, یہ, یہ, یہ. بس ایک شعر پڑھا اور فورن سب ذہن میں آ جائیں گے تو شعر یاد کرنے میں جتنا وقت لگے گا سمجھیں پورا سبق آپ نے یاد کر لیا بس اس شعر کو یاد کر لیں آگے آپ سبق دیکھیں یہ ایک دو تین چار صفوں کا سبق ہے جو آپ کو میں نے صرف دو لائنوں میں بتا دینے در تناقض ہشت وحدت شرطدا وحدت موضوع و مکا وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت قوت و فیل است در آخر زمان تو اس میں آٹھ لفظ جو ہیں وہ تو ویسے ہی آپ کو یاد کرنے ہی پڑیں گے موضوع معمول مکان شرط اضافت جزو و قل, قوت اور زمانہ تو جب یہ آرٹس یاد کر لیں گے تو باقی شعر تو پیچھے بچے گئی کچھ نہیں تو ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو خیر عطا فرمائے اور ہمارا بیٹھنا یہاں پر اور سبق پڑھنا اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو دین عالی کی خدمت اور محنت کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنا دے کے اصل تو مقصود جو ہے وہ قرآن احادیث تفاصر تک پہنچنا ہے یہ تو آلات ہیں ٹولز ہیں آلات ہیں آلات کے ذریعے سے اصل تک پہنچا جاتا ہے اگر آلات ہی میں آدمی گم ہو جائے تو پھر آلات کو فائدہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہمارے علماء نے جو بہت ساری کتب لکھی ہیں اس میں منطق کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے تو منطق ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس انداز اسلوب کو اس اسلوب کو اس انداز بیان کو جو وہ ہم سمجھ سکیں اور آسانی ہمیں گفتگو جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے دلائل سمجھ میں آ سکیں جو بڑے عمدہ انداز میں بیان ہوئے ہیں تو آپ نے منطق کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب اس دلیل کے ساتھ گفتگو کی جائے مانت القلوف مانت الجماع کے انداز میں اور ابھی تناقض کا بیان آئے گا اس بیان میں یا اس سے قبل تو اس سے بعد میں ایک وزن پیدا ہو جاتا ہے آدمی سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ بات عقل عقل پر رکھ کر کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ایک یونان کا علم تھا جو بعد میں پھر مسلمانوں نے اس پر محنت کی اور ایک عقلی علم تھا تو اپنی اس عقلی دلیل کو بنیاد بنا کر جب انہوں نے اپنے دین کو پیش کیا تو عقلوں کو بھی یہ بات اپیل ہوئی سمجھ میں آئی اور انہوں نے اس کو قبول کیا کہ باقی عقل بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے اگرچہ دین کو ہم عقل کے ماتحت نہیں کر سکتے لیکن سمجھنے کے لیے بہرحال فائدہ مند ضرور ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ذہن کو مزید جو ہے وہ سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور دین کے نسبت سے مزید محنت کی بھی توفیق نصیب فرمائیں انشاءاللہ پر پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ